الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علیہ سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اس لائم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سو جل ابھی آپ نے مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرمایا الحمدللہ جیکم محرم الحرام چودہ سو پینٹیس سنہ ہجری ہے اور یہ سنہ ہجری ہے الحمدللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے سنن عامبر کاتم مدنی مذاکرے کی ابتداء میں جو ہمیں مدنی پھول دیے اس میں کچھ یہ بھی بتایا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کتنا عرصہ گزارا اور مدینے میں کتنا عرصہ گزارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا تھا اور 40 سال کے بعد 13 سال پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ میں اپنی زندگی گزاری اور تیرہ سال کے بعد جب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر سال, ہوئی چالیس سال, میں اعلان نبوت سال اعلان تیرہ سال اعلان کے بعد مکہ میں گزارے اور یہ چالیس اور تیرہ ترپن ہو گئے ترپن سال کی عمر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینت منورہ زیادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف ہجرت فرمائی وہاں پر تشریف لے گئے پھر اس کے بعد سرکار دعلم صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ المنورہ میں دس سال گزارے تو چالیس سال اعلان نبوت سے پہلے کے اور تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد مکہ میں اور دس سال مدنی زندگی یوں چالیس جمع تیرہ ترپن اور جمع دس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر تریسٹھ سال تھی پیارے آقد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی تھی وہ ترپن سال تھی 63 تھری ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر تھی تو امیر علیہ سنت دامر برکاتم العالیہ نے ہمیں یہ ابتدام میں مدنی پھول دیئے اور اسی کے اندر آج نیا سال نیو ایئر جو اسلامک نیو ایئر ہے آج وہ ہے یہ جو اسلامک نیو ایئر کی ابتدا ہوئی اس ابتدا اور آج کی تاریخ ان دونوں کو امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نسبت حاصل ہے جی ہاں یکم الحرم الحرام یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت بھی ہے اسی طرح یہ جو محرم الحرام اور جو ہجری سن کی ابتدا ہوئی بیف یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مبارک خلافت کے میں شروع ہوئی تھی یعنی اس سے پہلے اسلامک ایئر جس طرح وہ سلسلہ نہیں تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی ابتدا فرمائی <coughs> تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اس کو بولتے ہیں سن ہجری سن اور ہجرت یعنی اس جو سن ہے اس جو سال ہے اسلامک سال ان کا تعلق ہجرت سے ہے ہجرت سے جب پیارے آک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں سے ان سالوں کی ابتدا ہوئی مرحبا وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ہجرت یہاں پر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی ہے کہ آخر کس وجہ سے اسلامک جو ایرز ہیں اسلامی سال ہیں ان کی ابتدا ہجرت سے ہوئی تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ اسلام کی جو کامیابی اور اسی طرح اسلام کی طاقت و قوت کا جو اضافہ یہ ہجرت کے بعد جو ہوا وہ بہت معتد بھی ہا بہت زیادہ تھا تو اسی لیے مسلمانوں نے صحاب کرام علیہمردوان نے فاروق اعظم رضی اللہ نے صحابہ کے مشورہ کر کے ہجرت سے اسلامی عرص کی اسلامی سن کی اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ شروع کی تو جب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک مثال ہوا تو اس وقت اگرچہ ہجری سن نہیں تھا لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دس سن ہجری میں پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ہجرتی ہجری سن جو ہے اس, اس کی ابتدا فرمائی اب اس وقت 1435 سو سن ہجری کی ابتدا ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1434 سال کا مویش گزر چکے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی طرح محرم الحرام کا مہینہ ہے اور تقریباً 61 سن ہجری کے اندر یہ جو عشورہ کے دن جو سانحہ کربلا واقع ہوا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہوا تو اس میں جو ہے وہ جب ہم سن ہجری سے دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ہم اگر دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 1371 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے یوم شہادت کو ہو چکے ہیں اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے ایام اور جس طرح ہمیں انگریزی مہینے یاد ہیں آج امیر اللہ سنت دعوت البرکاتم العالیہ نے یہ سوال بھی کیا اور اس وقت اکثریت ہمارا حال یہ ہے کہ یقینا ہمارے بچوں کو انگریزی مہینوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہوتے انگریزی تاریخیں تو سب کو پتہ ہوتی ہیں اسلامی تاریخیں نہیں پتہ ہوتیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور الحمد پیارے آقا صلی اللہ تعالی عیہ وسلم کے غلام ہیں ہمیں ہماری جو یہ کلچر ہے ہمیں یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے اپنا ہر ایک کو پہلے پتہ ہوتا ہے جس طرح ہمیں اپنا جو دنیاوی طور پر اپنی باتیں پہلے پتا ہوتی ہیں اسی طرح ہمیں اخروی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے ہمیں اپنی باتیں زیادہ پتہ ہونی چاہیے تو ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے سال ہوں یا مسلمانوں کے ایام ہوں یا مسلمانوں کا لباس ہو یا مسلمانوں کا رہن سہن ہو جو بھی اسلامی ہو ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی اسی میں حیات اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے شوق بھیا اب کیا آئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اسلامی بھائی ہوں مدنی چینل کے ناظرین ہوں آپ کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو الحمدللہ للہ ہمارے ساتھ مدنی اسلامی بھائی بھی موجود ہیں نافان اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور یہ آج مائک مجھ سے نہیں لگ رہا ہے حبیب صلی الله تعالی محمد صلی اللہ عليه وسلم میرے <سلام> بڑے اسلامی بھائیوں جب نیا سال آتا ہے اور ساتھ ہی قربانیوں کی یاد لاتا ہے ہمارے رضوان بھائی بڑی اختیاری بات کر رہے تھے کہ ہمارا ہر طریقہ ہر طور اسلامی ہونا چاہیے اور الحمد للہ یہ چیز ہمیں مدنی چینل سکھاتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ رنگ چڑھاتا ہے آپ کو سب سے پہلے دل کی اطاح گہرائیوں سے نئے اسلامی سال چودہ سو پینتیس نے ہجری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ہم سب کی طرف سے مدنی چینل کی ٹیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی برکت بھلائیاں عطا فرمائے اور خیر سے یہ سال گزارے اس میں آپ کو حج عطا کرے آپ کو عمرے کی سعادت عطا کرے میٹھے مدینے کو دیکھنا نگاہوں سے چومنا عطا کرے اور خیر سے ہمیں دیگر خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے خوب اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اس سال کے لیے کیا پلانس ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سال کو شروع کر دیجئے کہ انشاءاللہ اللہ دس دن کا یا تیس دن کا ارتکاب بھی کروں گا اس سال میں بارہ اس سال میں انشاءاللہ اللہ تیس دن کا مدنی قافلہ یہ بھی سفر کروں گا انشاءاللہ اللہ ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا عشورہ کا دن تشف لارا ہے اس میں بھی تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سال کا آغاز کیجئے اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگیے یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ کے مبارک اور کا بھی دن ہے اور آج ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا نام ہے فیضانِ اشرا مبشرہ اشرائے مبشرہ کون ہے انشاءاللہ اللہ ہم گفتگو کریں گے ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں نابخوان اسلامی بھائی بھی ساتھ ہیں آئیے پہلے ناز شریف سنتے ہیں ناز شریف کے بعد آپ کی کالز بھی ہم ضرور لیں گے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے آپ کے ایس ایم ایس بھی ہوں گے آپ کی فرمائشیں ہوں گی آپ کی باتیں آپ کے تاثرات آپ کے تجربات آپ کے مشاہدات آپ کے معاملات آپ کے سوالات ضرور شامل سلسلہ ہوں گے مدنس چینل کے ساتھ رہیے آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کلام سنتے ہیں سلی حبیب صلی اللہ تعالی بلبل بلا بھی کما دھی کشب دو جاتا بھی جما دھی حسنت جمین سہی حسنت جمین سا علیہ سلو الو الہ آمال حسن حسور ہے گمانس جہاں نہیں وہ کما نے حس نے حسمان نس جہاں نہیں یہی پھول کا رات سے دور ہے یہی بول کا جسے دور ہیں یہی شکن ماں ہے کہ دھواں نہیں سلو ایلے ہی وی سلو ایلے نہیں آتی مینی ساری تیرام پہ ملی ہو تو کس کو زبان میں ساری تیرے کلام پر لیوں تو کسی کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو سخن In, جس میں سفر ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں سلو ایوا آ رہی سلو الخدا بدا کا یہی ہے تے نہیں بخدا بخود جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو جو وہاں سے ہو یہیں آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں سن لو ال سن لو الے ہے با آلی تیرے آگے دبیل چرے آگے دبیل چا پڑے پڑے کوئی جان مو میں زبا نہیں کوئی جان موہ میں زبا نہیں پلے کے جسم میں جا نہیں سلو الو علیہ ال کرو تیرے نام پہ جا پیدا نام تجو پتا کرو ری نام تجوہ پتا دو جہاں ہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو ہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی جی برا کرو جو سن لو ال سن لو ال وہی رام تو تمکی ہوئے سرے عرشتا تشی ہوئے وہی رام تو مکی جس کے یہ مکان وہ نبی ہے جس کے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ ال ہے نہیں علیہ و عادہ کرو مد ردا پر بل بلا میری بلا میں گدا ہوں اپنے, کا ہوں اپنے کا ہوں کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں آقا کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا اپنے کریم کا میں کتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہمالی کشب تو جا بھی جمالی حسن تمی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی سبحان اللہ ماشاءاللہ پہلا سلسلہ ہے فیضان عشرہ مبشرہ محرم الحرام کے گیارہ دن الحمدللہ شیخ طریقت امیر حل سنت حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضہی ضیاعی دامد برقات مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ روزانہ آپ یہ سلسلہ فیضان اشرا مبشرہ ملاحظہ فرمائیں گے دس افحاب ہیں اور دس دن ہیں انشاءاللہ اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر صحابی رضی اللہ عنہ جو اس سلسلے میں شامل ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تعارف اور ان کی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھیں رکھرع مبشرہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے اشرا مانے دس مبشرہ یہ سوچ رہا ہوں کہ بچپن سے یہ لفظ سنتے ہی آ رہے ہیں جی اللہ تبارک و تعالی ہم نے اصل صحیح متاثر پہلے تو یہ دعا کر لیتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری جان آخر کی حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک وطالیہ میں خیر و عاقی واقیت ادا کرمائے حالات ہمارے سامنے ہیں اور اب سب جانتے ہیں جو بھی جی. دوسرا یہ کہ مدنی چین کے نادرین کی بارگاہ میں ایک مدنی ارض کروں گا کہ گھر سے جب بھی نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑنی ہے اللہ نے چاہا تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ بخیر و اپنے گھر پر اصل میں جو آپ معاملہ لے رہے ہیں گھر کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے بیان کی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انداز اور اتوار کو جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ اسلامی کرنے اسلامی طور پر لے آئے تو ہمارا گھر سے نکلنا گھر میں جانا گھر والوں سے بات چیت کرنا سب معاملات جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں سب اپنی جگہ پر ہو جائیں اور سب چیزیں جو ہے وہ بہتر انداز میں چلنے لگے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو جانتے ہی نہیں ہیں اپنے اسلاف کے ناموں تک سے غافل ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی ہیروز کا پتہ ہے جو, جو دنیاوی مقام اور اسٹیٹس رکھتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اسلاف کی سیرت اور اس حوالے سے بہت کم معلومات ہوتی ہے ہمارے بچے بھی نہیں جانتے ہیں اسی لیے الحمدللہ یہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے فیضان اشرائے مبشرہ اس میں آپ انشاءاللہ اللہ اپنے اسلاف کی سیرت کو جانیں گے ہم شاید آپ کی آواز کا کوئی پرابلم ہے میں انشاءاللہ اللہ اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں اشرہ مبشرہ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ان کی حیات ظاہری میں جنت کی مشارت عطا فرما دی جنت کی بشارت ان دس افحاب کو عطا فرما دی یہ کیسے نصیب والے ہوں گے کیا فرماتے ہیں سوال الحمد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو بہت سارے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن یہ جو دس تھے ان کو ایک ہی مقام پر ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نے جنت کی بشارت دی اور یہ سب سے افضل اخبار اخبار البشری بعد الانبیاء یہ ہم خطبے کے اندر سنتے ہیں اکبر رضی سردی کے اکبر پھر اس کے بعد فاروق اعظم پھر عثمان غنی پھر رت سیدنا علی المرتض کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور اس کے بعد جو یہ چار یہ ہیں اشراء مبشرہ میں شامل اور چھ مزید ہیں چار اور چھ دس عربی کے اندر اشر کا لفظ جو ہے نا اشرا جی یہ جی ہم بقصرت سنتے ہیں جی, جی ابھی عشورا کا لفظ سن رہے ہیں ٹھیک ہے اشرائے رحمت عشرائے مقفرت عشرا من کو یہ ہم رمضان کے اندر سنتے ہیں تو یہ جو اشرہ کا لفظ ہے نا یہ عربی کے اندر کافی استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر بھی ہم بولتے ہیں پہلا اشرا دوسرا اشرہ تو جو اصل ہے نا اشر یا عشورہ یہ عشر جو ہے یہ دس کو بولتے ہیں اشراۃ دس اشر بھی تو ہے عشر ہاں آج تو عشر پہ کافی ساری بات چلی جی جی کہ وہ ہو سکتا ہے یار عشر کیا تو ہمیں ٹین پرسینٹ تو پوری سمجھ آ جائے گی لیکن عشر سمجھانے کے لیے نا ہمیں کافی ساری مثالیں دینی پڑے گی تو آج وہ عشر امیر علیہ سنت دامد پرکاش امرالی کا مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے بہت سنا ہوگا اس کو سیکھا ہوگا مجھے مجھے کہ عشر دسواں اور عشر دس دس تو اب یہ جو اشرا ہے یہ دس کو بولتے ہیں اور مبشرہ مبشرہ یہ بشارت ایک لفظ عربی کے اندر جس کا مطلب ہے خوش خبری مبشرہ خوشخبری دیے گئے جن کو خوشخبری دی گئی مشرہ دس مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا है है اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سے حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی, کی, بات کی شیر میں دسوں کی تاریخ مداح بیان کر دی ان دس احباب ان دس احب, اصحاب کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سننے کو ملے گا وہ دس اصحاب کون تھے آئیے دل تھام کر محبت سے ان دس اصحاب کے نام بھی سنتے ہیں مبارک اسما یہ ہیں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس کے بعد حضرت سیدنا النا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہُو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وشرح کرم حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہُو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عترن حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ اور حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی انہم اجمعین یہ دس اصحاب وہ ہیں کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سنا عشرۂ مبشرہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں یہ لفظ سب جانتے ہوں ان دسوں کو جنت کا مشدہ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ بتانا کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو یہ غیب ہے یا نہیں ہے تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر جو مطلب نام مان کر بھی یہ مانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے جنتی ہونے کی خبر دی اور اس خبر کو پورے عالم اسلام نے قبول کیا ہوا ہے کیسے نہیں قبول کریں گے کہ مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اللہ کیا بات ضروری کی؟ بہترین فلاور آپ کو دیا ہے قبول فرما لیجئے مدنی چینل کے ناظرین اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت کو اپنے دل میں اجاگر کیجئے کہ یہی وہ اصحاب ہیں اور انہی صحابہ اکرام اور اہل بیت اتار علیہ الدوان کے ذریعے ان کے صدقے ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پینا ملتا ہے یہ چونکہ ہمارا یہ تقریباً دس دن ہوں گے تو اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اس کے بعد یہ سلسلہ دیکھیں گے تو روزانہ صرف آپ کو ایک نام یاد کرنا ہے آئے آئے آپ کو ہم یہ نہیں کریں کہ ایک ساتھ دس نام یاد کر لیں افسوس تو ہے اس بات پر کہ ہمیں کسی ٹیم کے گیارہ نہیں پندرہ کھلاڑیوں کے نام ماں ان کے اوساف تو یاد ہوتے ہیں اور ایک ٹیم نہیں وہ چار پانچ دس ٹیمیں بلکہ وہ دوسرے ممالک کی ٹیمیں ان کے بھی سب کے نام یاد آج ہوں, آج ہوں آج گے لیکن ہمیں اپنے ان دس عشرہ مبشرہ کے نام مجھے یاد ہے نہیں ہے میں یہ سوچنا بس تو ان شاء اللہ اپنی کر لیں کہ یہ روزانہ جب, جب جاگے جا تب وہ سویرا ہاں جب جاگے اب سویرا ہو گیا ہے اب باہر مل جائے اب یاد کر لیں یہ مختصر ایک نام یاد کر لیں ایک نام دو نہیں اب ہر نام یاد کریں دس دن میں انشاءاللہ یہ دس یاد ہو جائیں گے ان ان دسوں کی برکتوں پر انشاءاللہ شاء انہیں کے نام پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھیں ارے ارے سبحر اللہ آج جو نام ہے وہ نام کون نہیں جانتا وہ جان وہ یار وہ یار غار یار مزار وہ بہترین ساتھی کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے اور ان کی شان زبان قرآن سے بھی بیان ہوئی ان کی شان مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ والسلام نے بیان فرمائی اور آپ ایسے ہیں کہ آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے سب سے بڑے سچے آپ ہیں آپ کو عتیق کہا جاتا ہے کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں آپ کا مبارک نام نامی نام اس میں گرامی حضرت سیدنا ابو بکر رضی, رضی اللہ تعالیٰ ہو اتنا پیارا نام بہت مشہور نام عموماً امت مسلمہ میں اس نام کو بہت ہی پیارے انداز میں اپنے گھروں میں رکھا جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے اسے چنا جاتا ہے اور اس نام کی بڑی برکتیں پاتے ہیں لوگ آج انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے کچھ آپ کے مناقب آپ کے فضائل اور انشاءاللہ اللہ آخر میں منقبت اہل بیت دی امین بھائی سنائیں گے انشاءاللہ شاء آپ کی کال کیسے آئیں گی نمبر ہے زیرو 494 ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں نعت کی فرمائش کر سکتے ہیں کچھ آپ اپنے تاثرات کچھ بات کرنا چاہیں ضرور کیجئے ہم انشاءاللہ تعالی ممکنہ صورت میں آپ کی کال لیں گے ایس ایم ایس کے لئے نمبر ہے 03012612176 میرے وہ ناظرین جو یو کے یو ایس اے وغیرہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے پاکستان کا کوڈ پہلے ملانا ہے ڈبل پھر اپنا مطلوبہ نمبر ملائیے انشاءاللہ آپ ہم تک پہنچیں گے ہم آپ کا پیغام ہو سکا تو مدنی چینل پر پیش بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے آپ کی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالنہ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے اور ان کی شان تو وہ ہے کہ اگر ہم ساری ہی رات بیٹھے رہیں تو بیان نہ ہو پائے کچھ مختصرا اگر ان کے بچپن کے حوالے سے اور آپ کے مبارک زندگی کریمہ کی کچھ ابتدائی جھلک آپ کی پیدائش کے حوالے سے عمر شریف کے حوالے سے کچھ آپ بیان فرمائیں تو مدنی چینل کے ناظرین محض ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ المدینہ تو کتاب جو ہے وہ مرتب کی تھی جسے مکتبہ المدینہ نے شائع کیا فیضان صدیق اکبر فیضان صدیقی اکبر فیضان صدیق اکبر یہ لے لیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کتاب کے اندر صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت سارے مدنی پھول موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اس کو پڑھتے جائیں گے تو مدینہ مدینہ اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ہمارے یہاں جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی مشہور ہے وہ ابو بکر ہے تو حالانکہ یہ بھی ارض کرتا ہے نہیں نہیں اس کو نام کہنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ عرف ہے اس پر باقی آپ یہ ابو بکر جو ہے یہ حقیقت کنیت ہے نام نی نی نی نی ابو آتا ہے ہاں تو جس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم اسی طرح مولا علی کرم کر اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور آپ کو ایک اور کنیت بہت پسند تھی وہ تھی ابو تراب یہ مولا علی کرم کر اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دفعہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے تو آپ جو ہیں وہ آپ کے جسم مقدس پر مٹی لگی تھی اچھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کا رم اللہ کو یہ کنیت سے اس کنیت سے پکارنا بہت پسند تھا یعنی مٹی والے ابو کا لفظ ایک ہوتا ہے ابا جان ابو اور والد اور دوسرا مطلب ہوتا ہے والا جیسے سید ابو حریرا رضی اللہ تعالی ہو ان کے اصلی نام کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اچھا آپ کا جو اصلی نام مختلف ہیں کہ عبد شمس تھا یا عبداللہ تھا لیکن آپ کہا نا کہ ابو ہورائرا کا مطلب ہے بلی والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد بلی دیکھیے تو یابا ہورائرا اور اس نام سے اتنا مشہور ہوگا کہ اصلی نام جو ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے اسی طرح یعنی ان لوگوں کی ایفرٹس بھی توڑی ہوں گی نا کہ میرا اب نام یہ ہے مجھ سے کوئی پوچھے آپ کا نام کیا ہے تو میں وہ نام بتاؤں گا جو مجھے بھی پسند ہے ٹھیک ہے اگر میں چینج کروں گا تو بھی میں وہ نام بتاؤں گا جو مجھے اب پسند ہے جو میں نے رکھ لیا ہے تو یہ اپنا نام یہ بتاتے ہوں گے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھ دیا اب وہی میرا نام ہے کیا جو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ سے ان کو پکارا نا بس وہ ان کو محبوب ہو گیا اب پیارے آپ کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں سے بھی نظر آتا ہے ان کے کام میں تو کیا دیکھیں ان کے نام میں اس کے ہے اللہ تبارک وزارہ صحابۂ مردوان اہل بیت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے کہ وہ ہستیاں تھیں صحابۂ کرام و اہل بیت کے جن کے صدقے جن کے ذریعے جن کی قربانی سے آج ہم ہمارے سامنے اسلام کی ایک درست تصویر اس وقت موجود ہے یہ انشاءاللہ شاء یہ سلسلے رہیں گے انشاءاللہ تو اس میں مدنی پھول بھی ہم لیتے رہیں گے مدنی مذاکروں میں بھی لیتے رہیں گے نگرانی شورا کے بیانات کی وی سی ڈیز بھی ہیں اس کے اندر بھی بہترین مدنی پھول موجود ہیں کہ الحمدللہ للہ دعوت فہمی چونکہ آپ کو ایک اتھیٹک اور مستند مواد دینے کی کوشش کرتی ہے مدنی چینل کے ذریعے تو ان جب یہ سنتے رہیں گے تو مدنی پھول لیتے رہیں گے برال صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کا جو اصل نام تھا یہ عبداللہ تھا عبداللہ. اور آپ صل... رضی اللہ عنہ کا جو ابو بکر ہے یا پھر کنیت تھی بکر جو ہے یہ نئے کو بولتے ہیں نا کمارے پن لڑکی کو باقیا بولتے ہیں چونکہ وہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بکر جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی یعنی ابھی تک اس کی مثال نہیں ہے نا تو چونکہ یہ پہلے مسلمان تھے تو ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے آپ کی کنیت کی ابو بکر کہ چونکہ آپ سب سے پہلے مسلمان تھے اس لیے آپ کی یہ کنیت ابو بکر ہوئی نام آپ کا عبداللہ تھا اور آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق اور عتیق ہے صدیق کا مطلب سچا اور اس کی مختلف جو ہے وہ شروعات مفسرین نے کی ہیں ایک وجہ یہ بیان کی ہے اس کی کہ پیارے آقش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج سے واپس آئے تو جس نے عقل سے سوچا اس نے کہا کہ اتنے مختصر سے وقت میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آ گئے اتنی سی دیر کے اندر جو ہے نا وہ مسجد اکثر سے ہو کر آ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ابو جہل جو ہے نا وہ بھاگا بھاگا صدی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا کہا کہ وہ پتہ ہے تمہارے دوست کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر میں جو ہے وہ مسجد اقسا بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں اچھا اس پر جو ہے وہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے تو میں بلا جھجھے کو ان کی تصدیق کرتا ہوں وہ سمجھا کہ یہ میری طرح سوچیں گے وہ ابو جہل اور ابو بکر میں فرق تو تھا نا سبحان اللہ. وہ یہ ابو بکر تھے یہ جان سارے رسول تھے آئے آئے میرے آقا صلی اللہ تعالی پر جان فدا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا آئے آئے کہ اب دنیا بھر میں خطبوں کے اندر جگہ جگہ یہ لفظ سن رہے ہیں افضل بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المنی ابھی بکر رضی اللہ عنہ بکسرت سنتے رہتے ہیں اور ان کے نام پر مسلمان بکثرت نام بھی رکھتے ہیں اور بلا شبہ ہمیں رکھنے بھی چاہیے تو آپ کا جو اچھا پیارے آکاش صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ان کی صحبت کا یہ عالم تھا کہ بچپن سے لے کر اچھا پہلے تو ان کی برادت کا عرض کروں میں وہی چاہ رہا تھا کہ اگر آپ بچپن کے کچھ بیان کریں کہ آگے بڑھتے ہیں پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ان کی ولادت جو ہے یہ عام الفیل فیل بولتے ہیں ہاتھی کو اور عام بولتے ہیں سال جس سال ہاتھی ہاتھیوں والا جو ابراہ کا لشکر تھا جو کعبے کو ڈھانے آئے تھے اور خود ڈھہ گئے جن پر جو ہے وہ ابابیل کا لشکر آیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا تو اس جس سال یہ واقعہ ہوا تھا اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے ہاتھی والوں کا سال تو عام الفیل اسی آم الفیل جس دن ہوا تھا یہ ہاتھی والوں کا اس کے تقریباً باون دن کے بعد میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے دو سال چند ماہ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ولادت ہوئی تھی مکہ مکارمہ مکہ دل مکارمہ میں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ سلسلہ رہا کہ یہ وہ یار غاروں یار مزار ہیں سرکار دو علم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ شروع سے لے کر یعنی بچپن سے ہی کچھ عرصے کے بعد یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ یعنی بچپنا ہو لڑک پن جوانی نوجوان جوان پھر بوڑھاپا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہے اور اب بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں ایک مرتبہ صدیقی اکبر اللہ واڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان کو لے والد کر نام آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا ابو قحافہ ابو قحافہ ابو سبحان اللہ تو ایک مرتبہ جو ہیں ان کے والد ان کو لے کر چلے اور ان کو مابودا باطل باطل خدا کے سامنے لا کر کھڑا کیا اور ابھی صدیق اکبر اقبال اللہ تعالی عنہ کی عمر چند سال تھی نا اور کہا کہ ان کو جو ہے وہ سجدہ کرو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو وہاں پر تشریف لے گئے اور اب اس عمر میں آپ کی ذہانت کا علم دیکھے کہ کہا کہ اس جو باطل تھا اس کو کہا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو دلیل کے ساتھ سمجھانے کا اگر ڈائریکٹ بولا جاتا کہ یار یہ معبود باطل ہے تو سمجھ نہیں آتی اب سمجھایا اور سمجھایا کیسے کیسے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاو میرے بدن پہ کپڑے کام ہیں مجھے کپڑے زیادہ دے دو اب میں پتھر مارنے لگا ہوں اگر خدا ہوں تو مجھے بچانا تو بعد میں ہے پہلے خود بچ کے دکھا دو اچھا یہ کہا اور اس کے بعد وہ معبودہ نے باطل خدا ایک ہی ہے ہمارا رب اللہ تبارک تعالی ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا اور اس مابود باطل جو باطل خدا جس کو وہ سمجھتے تھے اس کو دے مارا قوت خدادات کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ مابود باطل چرخی چرخی ہو گیا ٹوٹ ہو گیا اچھا اب جب والد نے یہ حالت دیکھی اور ابھی ابو کہافا نے بعد میں اسلام قبول کر لی تبھی نہیں کیا تھا انہوں نے جو ہے وہ آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے ان کو لے کر ان کی ماں کے پاس آ گئی تو ماں نے کہا اسے ان کے حال پر چھوڑ دو جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی اللہ, اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عتیق ہے آئے آئے کیا بات عتیق آزاد آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے سبحان اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے ماشاء یہ جب روایت صدیقی اکبر اللہ تعالی نے خود بیان کی تھی اور جب بیان کر چکے تو آپ کی تصدیق کے لیے پتہ کون آیا تھا کہ یہ واقعہ بالکل درست ہے آپ کی تصدیق کے لیے سیدنا جبرائیل امین علیہ صلاحت وسلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی سادا کا ابو بکر واہ صدیق صدیق اکبر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں یہ تین بار صدیق حضرت سعید امین علیہ صلاح والسلام نے الفاظ استعمال فرمائے تھے کہ سادا کا ابو بکر واہ صدیق کہ بے شک ابو بکر نے سچ کہا ہے اور یہ ماں کو کتنا ناز ہوگا اپنے بچے پر کہ جس کی ولادت پر غیب سے خوشخبری دی جا رہی ہے اور اس کی پیدائش کے بعد وہ ماں کتنی فرحت میں ہوگی کتنی شادمانی میں ہوگی کہ مجھے اتنا عظیم الشان بیٹا ملا ہے سبحان اللہ اور پھر ان کی پرورش کیسے ناز سے کی ہوگی اور پھر آپ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کیسی سبحان اللہ کہ آپ حق اور باطل میں کیسا امتیاز کرنے والے تھے اس کا واقعہ بھی آپ نے سنا اور پھر آپ کی تصدیق کون کر رہا ہے جبریل علیہ سلاط تو جس کی تصدیق جبریل علیہ سلاط وسلام کرنے والے ہوں کیا ایک امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگار امتی آپ کے گن نہیں گائے گا آپ کی شان نہیں بیان کرے گا مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی کچھ بات کریں آپ کی کالس بھی ہوں گی چلیں آپ کی کچھ کالز لیتے ہیں پھر ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے اور مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی یاد رہے آپ نات کی بھی فرمائش کر سکتے ہیں کال کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر جاری ہے آپ جہاں کہیں ہیں جو ناد سننا چاہیں آپ ہمیں بتائیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش کو پورا کریں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ السلام مہر چان اگر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں انڈیا سے شہید ہوں گے بات کر رہا ہوں جی مجھے یہ جاننا تھا کہ ماہ محرم کے پہلے چاند یا چاند ادھر ہم تو مطلب خاندانی برسوں سے ہماری عادت ہے کہ چاند کی مبارکبادی دیتے ہیں اور ماہ محرم میں بھی مبارکبادی دیتے ہیں پہلے چاند لیکن میرے ایک دوست ہیں جو اس سے وہ خلاف ہی ہے، لیکن اس خلاف کرتے ہیں کہ ہم کو ماہ محرم کی پہلے جان کی مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے تو کیا اس کے اوپر آپ مجھے روشنی ڈالیں گے جی کیا فرمائی حدیثیت یہ ماجا شریف کی حدیث بات ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے اور بعض وہ ہے کہ جس کو جس کے واضح بیان سے سکوت فرمایا اور جس سے سکوت فرمایا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو معاف ہے جائز ہے مباح ہے تو ماہ مبارک کی خوشی دینا ایک تو ہمارے ہاں ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایس ایم ایس چلے ہوں ورنہ بعضوں کا تربی ال کے مہینے میں یہ ایس ایم ایس چلتے ہیں رجب کا مہینہ جب آنا ہوتا ہے تب یہ اس میں چلتے ہیں اور اب جو ہے وہ مزید بڑھے ہیں تو اب رمضان کے مہینے سب نہیں چل رہے ہیں سب میں چل رہا ہے جس نے جو ہے نا وہ جنت میں وہ جنت میں جائے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کسی بھی مہینے کی فضیلت کے طور پر کہ اس مہینے کی اگر کسی نے انہیں مبارکباد دی تو کے لیے ایسی کوئی روایت میں جو وہ نہیں اب دوسری بات یہ کہ اس کی مبارک مبارکباد دینا نیا سال ہمارا آیا اسلامی سال آیا تو ہم اس کو اس چیز میں دیکھیں گے کہ کیا اللہ رسول نے اس کو واضح طور پہ کسی جگہ لکھا ہے کہ یہ جائز ہے تو واضح طور پہ میں یہ شاید نہ ملے کہ یہ جائز ہے اسی طرح کا یہ ملے گا کہ ہاں بھائی نیا سال آیا تو اس کی مبارک مبارکباد دو تو نیا سال جو ہے نا یہ رس کرتا چلوں کہ سن ہجری یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے اس کی ابتدا کی تھی اللہ جس طرح آپ نے وہ تراویح کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ بہت اچھی بدد ہے اس کی جماعت اسی طرح یہ بھی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنی ہجری نہیں تھا تو چونکہ خیر والی چیز تھی تو صحابہ نے قبول کی اور مسلمان خیر والی چیز کو قبول کرتے ہیں اور شیطان خیر والی چیز کو ناپسند کرتا ہے آپ کا مطلب کہنا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کو حلال رکھا ہے تو آپ اسے کون ہوتا ہے حرام کرنے والا اس کی ممانت نہیں ہے تو خود بہت حلال اب وہ ہاں دوسری بات ایک حلال اس کو کیا اور دوسرا یہ کہ اس کو حرام کیا تو اس طرح کی کوئی حدیث یا کوئی بھی آیت یا اس طرح کا کوئی بزرگوں سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بزرگوں نے منع آ گیا ہو خبردار جو ہے نا وہ کسی مہینے کی تم نے مبارکباد دی ایسا نہیں ہے تب باقی رہ گیا کیا رہ گیا یہ مباح میں سے ہے جائز ہے اور نیت اچھی ہوگی تو ان ثواب بھی مل جائے گا اب مبارک کا مطلب ہوتا ہے برکت والا یار یہ مہینہ تمہیں مبارک ہو واہ اللہ و تعالی یہ مہینہ تمہارا مبارک کرے اگر اس نیت سے کوئی کہتے تو اس میں کیا حرج ہے بلکہ دعا کی نیت کر لیں یار میں اس کو دعا دے رہا ہوں سب مسلمانوں کو مبارک ہو مسلمانوں کے لیے یہ آفیت والا سال ہو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے جہاں جہاں شروع ہونے والا ہے اور جہاں شروع ہو چکا ہے جہاں ابھی چند لمحے باقی ہیں یا چند لمحے ہوئے سال شروع ہوا ہے سب جگہ ہم آپ کو خیر کی مبارک برکت کی دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں خوشیاں آتا فرمائے دوسری کال دے دیجیے علی السلام علیکم وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرا نام ذوالی اللہ یار بلوچستان سے پہلے سارے اسلام بھائیوں کو نیا سال مبارک ہو اور ان شاء اللہ میرا ارادہ ہے کہ اس سال انشاءاللہ شاء دن اتقاب میں بیٹھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ میرے لیے دعا کیجئے گا اللہ پاک سکامت دے دے اور انشاءاللہ شاء کافلے مدنی قافلے کا بھی پروگرام ہے جیسے ہی ان شاء اللہ مل جائے گی تو انشاءاللہ شاء دن کی مدنی قافلے میں ان اسی ماں ماہ میں ارادہ ہے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہوئی نا بات سال شروع ہوا اور آپ نے تیس دن احتکاف کی نیت کر لی تو ان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نیت کا ثواب ضرور ملے گا ایک اور کال دے دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں التام اکرم بول رہا ہوں اور سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں کاروبار کے لیے اور اس کی قسط تین ہزار تک چار ہزار لی ہے قسط تین ہزار تک لگتی ہے تو وہ ہر ماہ میں یعنی دو سال میں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیا یہ سود ہے کہ نہیں ہے یہ کورس جو آ رہی ہیں، یہ جو ہے یہ جو غالباً دارالفتا کے سلسلے کی ہے تو اسی سوال سر سوال کیا پر ہے؟ کر دی جائے گی سوال اگر یہ کال دوبارہ چلا دیں دیکھ لیتے ہیں اگر جواب ہو سکا تو ابھی دے دیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ساپکرم بول اور سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں کاروبار کے لیے اور اس کی قسط تک اس کا ہے تو وہ ہر ماہ یعنی دو سال میں وہ ختم ہو جاتے ہیں کیا یہ سو ہے کہ نہیں ہے اگر انہوں نے ایک چیز لی ہے پچاس ہزار روپے کی اور قسطوں پہ کہ ہر ماہ تین تین ہزار روپے کر کے دے دیں گے دو سال بعد وہ پچاس ہزار روپے ہی دے دیتے ہیں اگر اس طرح انہوں نے سوال کیا ہے تو کیا یہ جائز ہے پچاس ہزار ہی ہیں پچاس ہی دے رہے ہیں <تصفح> سوٹ تو نہیں ہے اگر کوئی چیز مثال کے طور پر بائک ہے اور وہ بائک جو ہے اس کی اوریجنل قیمت ہے چالیس ہزار اور وہی وہ بائک اگر وہ قسطوں پر لیتے ہیں تو وہ پچاس ہزار کی ہے مثال کے طور پر یعنی نقد لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں تو وہ چالیس کی ہے اور اگر وہ قسطوں میں لیتے ہیں تو پچاس ہزار کی ہے تو اس طرح بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے تو قسطوں پر چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے البتہ اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جو چیز اس نے قسطوں میں لی ہے تو اب اگر بھائی چار مہینے کی قسطیں آپ ادا کریں گے تو پچاس ہزار کی ہے چھ مہینے قسطیں ادا کریں گے تو پن... پچپن ہزار کی ہے اور دس مہینے کی ادا کریں گے تو یہ ساٹھ ہزار کی ہے صحیح اب یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ ساٹھ ہزار کی لے رہے ہیں پچپن ہزار کی لے رہے ہیں یا پچاس ہزار کی لے رہے ہیں پہلی بات یہ کہ طے کر لیں آپ. قیمت متعین ہونی چاہیے کہ اتنی قیمت کی میں نے آپ سے بائیک لی ہے اور چار ماہ میں یا چھ ماہ میں یا اس مدت کے حساب سے اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے البتہ یہ ضروری خیال رکھیں کہ اس کے اندر اگر قسط لیٹ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے اس پر جو پرنٹی یا جرمانہ لگاتے ہیں اس کی شرح اجازت نہیں ہے جو قیمت ہوگی وہی قیمت رہے اللہ آپ نے سلسلہ فیضان اشرائے مبشرہ میں کال کی ہے کوشش کریں کہ اسی ٹاپک کے حوالے سے بات ہو البتہ آپ کو اس کا جواب بھی ہمارے اسلامی بھائی نے دے دیا ہے ایک میسج ہے ہمیں کوئی بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کا کلام سنا دیں محمد احسن رضا قادری سکھر ایک اور میسج ہے سلام اگر ہو سکے تو یہ نعت سنا دیں دینہ مدینہ ہمارا مدینہ الطاف اختر القادری کراچی ایک اور میسج ہے محمد نوید گلزار طیبہ سرگودا میرے لیے دعا کیجئے گا میں نے دعوت اسلامی کا حصہ بننا ہے مرحبا آ جائیے ایک اور میسج ہے حضور صاحب فاروق اعظم با رضی اللہ وترن کی شان میں کوئی منقبت سنا دیں اکبر علی کراچی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ہترنو کی منقبت آپ کو شاء اللہ کل ضرور سنائیں گے آج انشاءاللہ دیگر کلام اور سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ ہترنو کی شان میں منقبت بھی سنیں گے ممکن ہوا موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی پورا کریں گے حضرت مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے ہمیں جانو دل پیارا بدی نا اداگرد میں پر مانگو اداگرد میں پر بان گو بانے ن رامدی نگائیں گی بانے نام دینا, جی دینا کہاں کو کو نت کا ترے رولا سکھ کو مدین رولا سکھ کو مدین اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی نیوز کا وقت ہے تو مدنی نیوز آئیے دیکھتے ہیں ان شاء اللہ یہ سلسلہ آپ روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد مدنی چینل پر دیکھا کریں گے ہمیں دیجیے اجازت انشاءاللہ تعالی اب آپ نیوز دیکھیں گے سلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم